اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ اذ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ہم نے ان اہل مکہ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے جس طرح ہم نے باغوالوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھالی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے اور انہوں نے استثناء نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی نعمتیں دے کر آزمانا چاہا انہیں ان کی خواہش کے مطابق مال و دولت اولاد اور لمبی عمر دی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے بڑے محبوب بندے تھے بلکہ ان کی رسی ڈھیل دی اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوا اور کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے جیسے اہل کتاب یا حبشہ کے وہ لوگ جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد ایک باغ کے وارث ہوئے تھے جب اس کا پھل پک گیا تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ صبح سویرے جا کر کسی آدمی کے جاگنے سے پہلے اس کے پھل کاٹ لیں گے تاکہ کوئی فقیر و مسکین آ کر ان سے صدقہ نہ مانگے وہ اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ اب اس باغ کے پھل کا حصول امر یقینی ہو گیا ہے کوئی چیز اس راہ میں حائل نہیں ہے اور بھول گئے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہیں انہوں نے انشاءاللہ اللہ نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم اپنے باغ کا پھل کاٹ لیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب رات ہی میں اس باغ پر نازل ہوا اور سارا باغ جل کر اندھیری رات کی طرح کالا اور خاکستر ہو گیا اور کچھ بھی باقی نہ رہا